خطبہ نمبر چار آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جو فصیح ترین کلمات میں شمار ہوتا ہے اور جس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے اور انہیں کمراہی سے ہدایت کے راستے پر لایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن رحمان وَبِنَنْ فَجَرْتُمْ عَنِ السَّرَارُ وُغْرَ لم لَمْ يَفْقَحِ الْوَاعِ وَكَيْفَ يُرَائِ من مَنْ أَسَمَّتْهُ السَّيْحَ جنال لم لَمْ يُفَارِقُ الْخَفَقَانُ طلاع زبیر کی بغاوت اور قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے پس منظر میں فرمایا تم لوگوں نے ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا ہے اور بلندی کے کوہان پر قدم جمائے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے اندھیری راتوں سے اجالے کی طرف باہر آئے ہو وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں اور وہ لوگ بھلا دھیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہے ہوں مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو یاد اللہی اور خوف خدا میں میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فرید خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں مجھے تم سے دینداری کی چادر نے پوشیدہ کر دیا ہے لیکن صدق نیت نے میرے لیے تمہارے حالات کو آئینہ کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے گمراہی کی منزلوں میں حق کے راستوں پر قیام کیا ہے فرون ولا لكم ذات غرب تخلف ما جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن کوئی راہنما نہ تھا اور کنواں کھودتے تھے لیکن پانی نسیب نہ ہوتا تھا آج میں تمہارے لیے اپنی اس زبان خاموش کو گویا بنا رہا ہوں جس میں بڑی قوت بیان ہے یاد رکھو کہ اس شخص کی رائے گم ہو گئی ہے جس نے مجھ سے روگردانی کی ہے میں نے روز اول سے آج تک حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا لم اليوم اتوافقنا على سبيل الحق والباطل من وثق بما لن يضمن میرا سکوت مثل موسی ہے موسی کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا انہیں دربار فرعون میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ ہو کام عوام کی عقلوں پر غالب نہ آ جائیں آج ہم سب حق و باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں اور یاد رکھو جسے پانی پر اعتماد ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا